وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من کثیر مینشو بسم اللہ نہ تم جنو بن فرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانقل بشره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن والشاكرين والحمد رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز میں نے آپ حضرات کے سامنے سور مع کی ایکت کا کچھ حصہ اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے دونوں کا تعلق غسل سے ہے پچھلے جمعہ میں ہم نے وضو کے فضائل فرائض اور سنن کا کچھ بیان ذکر کیا تھا آج کے اس نشست میں وضو کے مستحبات مقروحات اور نواقز نواقز کا مطلب وضو کو توڑ دینے والی چیزیں اور غسل کے فرائض سنن کا بیان ہوگا تو وضو کے فرائض اور سنن کا بیان ہو چکا ہے اب آگے چلتے ہیں مستحبات مقروحات کی طرف تو وضو کے پانچ مستحبات ہیں نمبر ایک قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو ایسی جگہ تلاش کریں یا ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکیں یعنی اگر آپ وضو سے لوٹا, لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو یعنی آپ کے لیے آسانی ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ وضو کر رہے ہیں جہاں پر قبلہ رخ بھی نشستیں ہیں تو آپ ایسی نشست کا انتخاب کریں جو قبلہ رخ ہو یا اپنے گھر میں آپ واش روم بنا رہے ہیں اس میں بیسن ہے یا کوئی ٹوٹیاں وغیرہ ہیں تو اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بیسن یا ٹوٹی قبلہ رخ ہو کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ وضو کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور وہاں آپ قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کے وضو میں کمی نہیں آئے گی پہلا پہلا مستحب یہ ہوا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں دوسرا مستحب یہ ہے مل کر دھونا یعنی جن جن غضو کو آپ دھو رہے ہیں تو ان کو مل مل کر دھوئیں یعنی بعض یعنی انسان ہوتے ہیں جن کے بال بعض بھائیوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بس صرف اگر پانی بہا دیا اور ملا نہیں تو ممکن ہے کہ جسم پر یعنی جسم کے ہر ہر حصے تک پانی نہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کا یدلک بین اساب رجلئی ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کے دوران اپنے پاؤں کی انگلیوں کو مل رہے تھے یعنی اس صحابی نے دیکھا کہ وضو کے دوران جب آپ پاؤں کی انگلیاں دھو رہے تھے تو اس کو مل رہے تھے پانی ڈالنے کے بعد تو یہ حکم صرف پاؤں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کے ساتھ ہے کہ جب آپ چہرے کو دھوئیں تو چہرے کو دھوتے ہوئے اس کو پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا ملیں اسی طرح جب آپ ہاتھوں پر پانی ڈالا تو ہاتھ پانی ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ دو دفعہ ملیں پھر دوبارہ پانی ڈالا دوبارہ ملیں تو مل کر دھونا یہ بھی مستحب ہے تیسرا مستحب یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا یعنی اب دونوں ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں میں سے پہلے آپ دائیں ہاتھ دھوئیں پھر بائیں ہاتھ دھوئیں اسی طرح پاؤں ہیں تو پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں پھر بائیں پاؤں کو دھوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حب و فی ہی فی تنا فی طور ہی فی تنا فی ترجلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے اچھے کاموں کو کرنا حتی الامکان پسند کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا یعنی ہو سکتا تھا آپ اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے پھر آگے مختلف مثالیں بیان کی فی قہور ہی حضو میں غسل میں فی ترجل ہی کنگھی کرنے میں کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے تھے یا بال چھوٹے بھی ہوں تو پہلے انسان دائیں طرف سے کنگھی کرے پھر بائیں طرف سے کنگھی کرے تنا اولی جوتوں کے پہنے میں جب آپ صلی اللّہ علیہ و جوتا پہنتے تھے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے تھے پھر بائیں پاؤں میں پہنتے تھے اسی طرح جب کپ اتارتے تھے جوتے تو پہلے دا بائیں پاؤں سے اتارتے تھے پھر دائیں پاؤں سے اسی طرح جب آپ کپڑے زیبتن فرماتے تھے تو پہلے دائیں طرف پہنتے تھے یعنی یہ بازو ڈالنا ہے تو پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے کرنے کو پسند کرتے تھے تو یہ جو دو تین مثالیں ذکر ہوئی یہ بطور مثال ہے تو آپ اسی پر قیاس کر لیں تمام اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے مثال کے طور پر کھانا کھانا تو انسان دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے پانی پینا تو دائیں ہاتھ سے پانی پیئے اسی طرح مثال کے طور پر آپ قرآن کریم اٹھا رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو دائیں ہاتھ سے اٹھائیں بائیں ہاتھ سے نہ اٹھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کھانا کھا رہے تھے اور بے دہانی میں وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ انہوں نے بہانہ کیا کہ میرا کچھ تکلیف ہے مجھے دائیں ہاتھ سے میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ایسے جیسے بندہ بہانہ کر دیتا ہے تو انہوں نے بھی بہانہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ یہ شخص بہانہ کر رہا ہے تو آپ نے بد دعا دی فرمایا ولسطا انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فرمایا کبھی کھا بھی نہیں سکو گے یعنی ایک قسم کی بد دی اور پھر وہ شخص زندگی بھر دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا تو اب ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے بہت ساروں کو یعنی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کوئی تمیز نہیں کرتے دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے بھی چل رہا ہے بائیں ہاتھ سے بھی چل رہا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے جب انسان دیکھتا ہے تو مجلس ہوتی ہے کھانے کی نشست ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ سامنے والے کو نصیحت نہیں کر سکتا کہ بھائی یعنی بے تکلفی کا ماحول نہیں ہوتا تو اس وقت بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو یا دائیں ہاتھ سے کھاؤ لیکن بندے کو یعنی ان چیزوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ ہی سے کھاؤں دائیں ہاتھ سے پیوں جب انسان کے ایک دفعہ یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یعنی بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا یعنی یہ ممکن ہی نہیں لیکن جب انسان کو تمیز ہی نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا بڑی بڑی مجلسوں میں بھی وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ جو تین چار مثالیں بیان ہوئیں یہ بطور مثال ہیں اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ ہر اچھے کام کو ہر اچھی چیز کو انسان دائیں طرف سے شروع کرے عرب میں اس کا بہت مزاج ہے یعنی عرب لوگوں کے یعنی کلچر میں ان کی ثقافت اور تہذیب میں اسلام رس کر گیا ہے یعنی جس طرح ہماری ایک تہذیب ہے اس میں سب چیزیں مشترکہ ہیں جو دیندار لوگ ہیں وہ یعنی ان چیزوں کو اپناتے ہیں جو دین سے دور ہیں تو ان کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کوئی تمیز نہیں لیکن عرب لوگوں میں یہ چیزیں ان کے مزاج میں ان کے فکر میں رس بس گئی ہیں ہر چیز کو اچھی چیزوں کو وہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ جب چند بندے جمع ہو جائیں اور دروازے میں داخل ہونا ہو دروازے سے داخل ہونا ہو تو اب وہ ہم تو بس ویسے داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یمین یمین دائیں طرف سے دائیں طرف سے اب دائیں طرف کوئی چھوٹا بندہ ہو بائیں طرف بڑا بندہ ہو تو بڑا بندہ جو ہے وہ آگے نہیں ہوگا بلکہ اس چھوٹے بندے کو مقدم کرے گا کہ تم دائیں طرف سے جاؤ دائیں طرف سے جاؤ تو یہ یعنی ان چیزوں کو اگر ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو ان میں ہمیں ثواب ملے گا گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو دعا کے ساتھ داخل ہوں اور دائیں قدم سے داخل ہوں گاڑی پر آپ سوار ہو رہے ہیں تو دائیں قدم سے داخل ہوں بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوں تو یہ جو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہی ہیں جن کے نہ کرنے سے کوئی چارہ نہیں ضرور کرنے لیکن اچھی نیت سے سنت کے طریقے سے ہم ان کو عبادت بنا سکتے ہیں تو تیسرا مستحب عمل وضو میں یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چوتھا مستحب یہ ہے کہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ لوٹے سے یا برتن سے وضو فرماتے تھے تو تھوڑا بہت پانی بچ جاتا تھا تو اس پانی کو حصول برکت کے لیے کھڑے ہو کر پیتے تھے تو انسان کو جہاں کہیں موقع نصیب ہو کہ وہ برتن سے وضو کر رہا ہو یا لوٹے سے وضو کر رہا ہو تو بقیہ پانی کھڑے ہو کر پی لے یا اگر ٹوٹے سے بھی وضو کر رہا ہو تو آخر میں تھوڑا سا چلو لے کر سنت کی نیت سے پی لے انشاءاللہ شاء ثواب مل جائے گا پانچواں مستحب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے بلا ضرورت مدد نہ لینا کہ وضو کرنا نماز پڑھنا ایک عبادت ہے ہمارا ایک فریضہ ہے تو ہم بلا ضرورت پانی لے سکتے ہیں لیکن بچے کو کہہ رہے ہیں کہ پانی لے کر آؤ کسی کو حکم کر رہے ہیں کہ آؤ مجھے وضو کراؤ تو اگر انسان بیمار ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن صحیح ہے تندرست ہے چاق و چوبند ہے تو پھر کسی سے اس کو مدد نہیں لینی چاہیے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ کسی چیز میں کسی دوسرے کی مدد حاصل نہ کرو یہاں تک کہ تم اگر گھوڑے پر سوار ہو اور تمہارا یعنی وہ جو گھوڑے کو چلانے والا ہوتا ہے چ, چاک چوک کہتے ہیں یا پتنی کیا کہتے ہیں چابک جو ہے اگر وہ گر جائے تو وہ بھی تم یعنی خود گھوڑے سے نیچے اترو اور ہاتھ سے پکڑو کسی دوسرے کی مدد حاصل نہ کرو اللہ سے مانگو کسی دوسرے سے غیر اللہ سے نہ مانگو غیر اللہ کی مدد حاصل نہ کرو تو عام دنیاوی امور میں کسی دوسرے کو حکم کرنا کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگنا ایک معیوب ہے مناسب نہیں ہے تو خاص طور پر عبادات میں بھی کسی دوسرے کی مدد حاصل نہیں کرنی چاہیے پانچ مستحبات ہو گئے نمبر ایک قبل رخ ہو کر بیٹھنا نمبر دو مل کر دھونا. نمبر تین دائیں طرف سے شروع کرنا کسی سے مدد نہ لینا اور ایک اور تھا بھی ذہن سے نکل گیا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا آگے چلتے ہیں مکروحات کی طرف مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وضو میں ناپسندیدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے ان میں سے پہلی چیز ناپاک جگہ پر وضو کرنا کہ اب اگر آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں اس میں اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں پانی بھی ل... یعنی پانی بھی خرچ کر رہے ہیں تو آپ ناپاک جگہ پر وضو کر رہے ہیں ممکن ہے کہ کوئی ناپاک پانی ہو تو آپ کے جسم پر آ جائے یا ناپاک جگہ ہے آپ کا پانی گرے گا تو وہاں سے کچھ چھینٹے آپ پر آ جائیں یا آپ کے کپڑوں پر آ جائیں تو بندہ ایک وسوسے کا شکار ہو جائے گا کہ یار کہیں سے ناپاکی تو نہیں آ گئی تو پہلا عمل یہ ہے کہ پاک جگہ پر وضو کرنا ناپاک جگہ پر وضو نہ کرنا نمبر دو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا میں نے ذکر کیا پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ اچھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور معاشرتی طور پر جو چیزیں ناپسند سمجھی جاتی ہیں مکروہ سمجھی جاتی ہیں تو وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے کرتے تھے جیسے استنجا کرنا تو بائیں ہاتھ سے استنجا فرماتے تھے ڈھیلے استعمال کرنا تو بائیں ہاتھ سے ڈھیلے استعمال فرماتے تھے اسی طرح ناک صاف کرنا ہے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تو بائیں بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے اگر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے گا تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو دوسرا دوسرا مکرو عمل دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا تیسرا زیادہ پانی بہانا یعنی ایک خاص مقدار پانی کی استعمال کرنی چاہیے اسراف نہ کریں اسراف گناہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے تو فرمایا کہ ماہ صرف یا سعد کہ یہ اسراف کیوں کر رہے سعد؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا افیل وضو یا رسول اللہ میں وضو کر رہا ہوں تو وضو ایک نیک عمل ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو کیا وضو میں بھی یعنی اسراف ہے فرمایا وہ ان کم تعلیٰ نہر جارن جی ہاں وضو میں بھی اسراف ہے اگرچہ تم نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو یعنی گھر میں تو اس بات کا امکان ہے کہ پانی ختم ہو جائے اس وجہ سے اسراف نہ کرو لیکن اگرچہ تم جاری نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو اسراف سے کیوں منع فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اسراف کی عادت پڑ جاتی ہے اور انسان زیادہ پانی بہانے کا یا کسی بھی چیز میں اسراف کا عادی ہو جاتا ہے تو بعد میں جب مشکل حالات آئیں گے تو اس میں قناعت نہیں رہے گی جاری نہر پر وضو کر رہا ہے زیادہ پانی بہا رہا ہے لیکن جہاں کہیں اس کو ایک لوٹا ملے یا کم پانی ملے تو وہاں پر قناعت پسندی کے ساتھ یا تھوڑا تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کر لے گا یا نہیں تو چونکہ اس کی عادت نہیں ہوگی تو اس لیے وہاں بھی وہ اصراف سے کام لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ اسراف ایک بری عادت ہے مضموم عادت ہے چاہے وہ وضو میں ہو یا کسی اور عمل میں ہو پسندیدہ نہیں ہے نمبر چار خلاف سنت وضو کرنا کہ وضو کا ایک طریقہ ذکر ہوا وضو کے فرائض سنن ذکر ہوئے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں پھر مسواک کریں کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں دو ڈالیں پھر تین دفعہ چہرہ دھوئیں پھر ہاتھ دھوئیں پھر مسا کریں یہ ایک جو طریقہ کار ہے وضو کا مسنون طریقہ اس کے مطابق وضو کرنا اگر کسی نے اس میں خلاف سنت وضو کیا تو یہ مکرو ہے آگے بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا کہ وضو کا جو عمل ہے ایک منٹ یا دو منٹ کا عمل ہے اس میں دنیا کی باتیں کرتا جا رہا ہے ساتھ والا جو بیٹھا ہے اس سے گپ شپ لگا رہا ہے یا گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے تو بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکرو ہے ابھی آخر میں دعاوں کا بیان ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کیا دعا فرماتے تھے اور آخر میں کیا دعائیں فرماتے تھے تو اگر انسان دنیاوی کاموں میں لگ گیا دنیاوی باتوں میں لگ گیا گپ شپ میں لگ گیا تو وہ دعائیں کیسے پڑھے گا اور ان دعاؤں کے جو عظیم منافع ہیں بڑے بڑے اس کے جو فضائل ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے تو اس لیے بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکرو ہے چھٹا مکرو یہ ہے کہ زور زور سے پانی ڈالنا یعنی یا تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی یا اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے پانی بھرا اور زور سے چھپ کے مار رہا ہے یا ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ پر بھی زور زور سے مار رہا ہے ساتھ والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ مکرو ہو گئے نمبر ایک ناپاک جگہ پر وضو کرنا نمبر دو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا نمبر تین زیادہ پانی بہانا نمبر چار خلاف سنت وضو کرنا نمبر پانچ دنیا کی باتیں کرنا نمبر 6 زور زور سے پانی لینا زور زور سے چھپکے مارنا یہ مقروحات ہو گئے تو مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بجا لائے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا مقروحات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہیں ان چیزوں سے بچے اب آگے نواقذ کا بیان ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز یعنی پاخانہ یا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا ان تینوں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے اسی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوجا او من کم من الغس من الغت یعنی کسی نے قضاء حاجت کی تو قضاء حاجت چاہے پاخانہ کی صورت میں ہو یا پیشاب کی صورت میں ہو اور ریح کے بارے میں ہوا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو یعنی خون کا یا پیپ کا پیپ نکل کر بہ پڑے یعنی خون نکلا کسی جگہ سے صرف نکلا نہیں بلکہ نکل کر بہ پڑا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا کسی کا مثال کے طور پر بڑا زخم ہے اوپر یعنی یہ چمڑا نہیں ہے یہ نیچے کا جو گوشت ہے نظر آ رہا ہے لیکن خون نہیں نکلا یہ تھوڑا سا نکلا جو وہیں جم گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن اگر وہاں سے تھوڑا سا بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا اسی طرح خون ہو یا پیپ ہو پیپ جو ہے چاہے وہ پیلی ہو یا پانی کی صورت میں ہو تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین لیٹ کر منہ بھر کر نمبر تین منھ بھر کر قے آنا الٹی ہونا منھ بھر کر یعنی اتنی الٹی آئے کہ انسان روک نہ سکے بالکل فوراً نکل جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ من اصوابہ ہو قیعن اوعٰفن اوقلسن فلیَََََََََََصرف ولی تو ولیبن اداصلا کہ نماز کے دوران اگر کسی کو الٹی آ گئى اوع یا نکسیر پھوٹ پڑا اوقلسن قلثن بھی الٹی کو کہتے ہیں تو وہ چلا جائے وضو کر کے آئے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرے تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ منہ بھر کر الٹی آنے سے یا خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر 4۔ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا <coughs> لیٹ کر سو گیا یا ٹیک لگا لیوار لی سے ٹیک لگا لی یا ستون سے ٹیک لگا لی اور پورا پورا سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر تشہد کی حالت میں بیٹھا اور اس حالت میں تھوڑی سی اونگ آ گئی یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں تھوڑی سی نیند آ گئی تو ان حالتوں میں تھوڑی سی نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر سو گیا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی علت یہ بیان کی کہ جب انسان لیٹ کر سو جاتا ہے یا ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اعزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو اس وجہ سے حکم دے دیا کہ اگر کوئی لیٹ کر سو گیا یا ٹیک لگا کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر پانچ نشے میں مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا اتنا زیادہ نشہ اتنا زیادہ نشہ کیا کہ جس سے بھی وہ مست ہو گیا اب اس کو کسی چیز کی یعنی خبر نہیں شعور نہیں یا کسی بھی وجہ سے بیہوش ہو گیا مجنون ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے آگے رقوع اور سجدے والی نماز میں کہہ لگا کر ہنسنا یعنی ایسی نماز جس میں رقو بھی ہے سجدہ بھی ہے تو کسی وجہ سے ہس پڑا تو کہہ کا لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے رقو اور سجدے والی نماز ذکر کی مراد یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ میں اگر کوئی بندہ ہس پڑا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہ نواقذ کا بیان تھا یعنی ان چیزوں کا بیان تھا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کا بیان مکمل ہوا فرائض ذکر ہوئے سنن مستحبات تو فرائض کا بجا لانا ضروری ہے سنن اور مستحبات کا انسان خیال رکھے کہ جس سے اس کا وضو مصنون طریقے سے وضو ہوگا جس پر اس کو فضائل ملیں گے مقروحات سے بچنا ہوگا اور نواق یہ چیزیں اگر پیش آ تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرنا ہوگا آگے غسل کا بیان ہے مختصرا غسل کا بیان ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعاؤں کی طرف آتے ہیں غسل کے تین فرائض ہیں نمبر ایک یعنی غرغرے کرنا یا منہ بھر کر کلی کرنا اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرے یعنی منہ میں پانی ڈال کر خوب ہلائے پورے منہ میں پانی پہنچے لیکن اگر روزہ ہے تو پھر اتنا زیادہ غرغرہ نہ کرے کہ جس سے پانی کا حلق سے نیچے اتر جانے کا احتمال ہو یعنی مناسب طریقے سے کلی کرے نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا ناک میں پانی ڈالنا اور اوپر تک پہنچانا لیکن اگر روزہ دار ہے تو پھر اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پانی نیچے کی طرف چلا جائے نمبر 3۔ پورے جسم پر پانی بہانا جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر یعنی غسل فرض ہو گیا ہو تو فرمایا تحت کل شارت جنابہ کہ ہر ہر بال کے نیچے یعنی جنابت ہوتی ہے ناپاکی ہوتی ہے فخص الشاعرا تو تم ہر ہر بال کو دھو وہ انقل البشرا اور اگر کہیں بال نہیں ہے تو اس جلد کو بھی دھو صاف کرو پورے جسم کو ملک, یعنی پورے جسم پر پانی بہانا یہ تین فرائض ہیں غسل کے سنن میں نمبر ایک غسل کی نیت کرنا یعنی اگر آپ غسل کی نیت کریں گے تو غسل کی نیت سے غسل کرنا آپ کا عبادت بن جائے گا اور اگر نیت نہیں کریں گے تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا نمبر دو یعنی ظاہری ناپاکی کو دور کرنا جسم پر اگر کسی قسم کی ناپاکی ہے کوئی ظاہری نجاست ہے تو غسل کرنے سے پہلے اس کو صاف کر لیں نمبر تین استنجا کرنا نمبر چار وضو کرنا یعنی غسل تو آپ کر رہے ہیں لیکن غسل سے پہلے آپ وضو کر لیں مکمل وضو تو مکمل وضو کرنا بھی سنت ہے غسل کی آگے یعنی پورے جسم پر پانی بہانا یہ اگلا مستحب اگلی سنت ہے اور اس میں بھی پہلے آپ دائیں طرف میں پانی بہائیں پھر بائیں طرف پانی بہائیں تو اگلا اگلی سنت یہ ہے کہ جسم کو ملنا جیسے وضو میں ملنا مستحب ہے اس طرح غسل میں ملنا پورے جسم کو ملنا تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے کوئی حصہ جسم کا خشک نہ رہے ملنا پورے بدن کو ملنا یہ بھی سنت ہے اگر کسی وجہ سے انسان بھول جائے یعنی اگر کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا یا بعد میں پتہ چلا کہ ناف خشک رہ گئی یا جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا اور غسل خانے سے باہر آ گیا تو پھر دوبارہ پورے طریقے سے غسل کرنا نہیں ہے صرف اس جگہ کو آپ دھو لیں اگر کلی نہیں کی تو کلی کر لیں ناف دھونا بھول گئے تھے مثال کے طور پر تو ناف دھو لیں یا جو جگہ خشک رہ گئی تھی صرف اسی کو دھو لیں دوبارہ غسل لوٹانا ضروری نہیں ہے اچھا یہ مستح سنن ہو گئے غسل کے آگے مکروہات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں غسل میں نمبر ایک کم پانی لینا یعنی اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ جس سے تسلی نہ ہو انسان کو دوسرا مکروہ زیادہ پانی بہانا جس طرح وضو میں زیادہ پانی بہانا ناپسندیدہ ہے تو اسی طرح غسل میں بھی ناپسندیدہ ہے نمبر تین بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا جس طرح وضو میں ناپسندیدہ ہے اور غسل میں بھی ناپسندیدہ ہے یہ غسل کے مقروہات بیان ہو گئے اب ہم ان دعاؤں کی طرف آتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران دعائیں فرماتے تھے یا وضو کے بات فرماتے تھے تو وضو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہ لی ذمبی ووسع علی فی داری و بارکلی فی رضقی یعنی تین جملوں کی دعا ہے پہلا جملہ اللہ لی ذمبی اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دوسرا جملہ ووسع وسی علی فی داری اے اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما تیسرا جملہ و بارکلی فی رزقی اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما تو وضو کے دوران جب آپ ہاتھ دھوتے تھے یا چہرہ مبارک دھوتے تھے یا ہاتھ دھوتے تھے وضو کے دوران مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے رہتے تھے اللّہ فرلی رمبی و وس علی فی فی رضقی اگر ہمیں دعا یاد ہے تو اس کو اپنے عمل میں لائیں اگر عمل میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر عربی الفاظ یاد نہیں تو عربی الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب تک عربی الفاظ یاد نہیں ہو پاتے اردو میں مانگ لیں اور عربی الفاظ کو دہراتے رہیں یاد کرنے کی کوشش کریں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یعنی ساری دنیا آخرت کی حادجتیں جمع فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اوتی تو جوام الکلم کہ مجھے جوام القلم کا معجوزہ عطا کیا گیا جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بولنے میں الفاظ کم ہیں الفاظ و کہ کے الفاظ کم ہیں معنی ہی قطیرہ لیکن ان کے جو معانی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وسیع ہیں تو یہ دعا بھی جامع دعا میں سے ہے کہ اس ایک دفعہ بھی اگر یہ دعا انسان کی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں تو دنیا آخرت کی یعنی حاجتیں اس کی پوری ہو گئیں دنیا آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو گیا کیوں اس میں ایک گناہوں کی مغفرت گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت تین چیزیں مانگی گئیں تو اگر انسان کی یہ تینوں چیزیں انسان کو عطا ہو جائیں تو دنیا کی دنیا آخرت کی ساری حاجتیں اغراض اور مقاصد پوری ہو گئے کیوں کہ دعا کا پہلا جملہ وہ آخرت سے متعلق ہے اور دوسرے دو جملے وہ دنیا سے متعلق ہے پہلا جملہ فرمایا کہ اللہ مغفرلی ذنبی اے اللہ میرے گناہ معاف فرما یعنی ابھی ہم اس دعا کی کچھ تشریح کریں گے تو تشریح کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی تشریح کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اپنے عمل میں لائیں صرف سن لینا یا صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے اگر عمل میں نہیں آیا تو اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہمارے عمل میں آئیں آہستہ آہستہ آئیں لیکن آئیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃُ حسنہ۔ کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایک مثالی نمونہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر کے گئے وہ تمہارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کس کے لیے لمنکان ایرج اللہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہے والیوم الاخر اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتا ہے وہ زکر اللہ کثیرہ اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایک مثالی نمونہ ہیں تو اس ان دعاؤں کی تشریح اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں ہمارے عمل میں آئیں تو پہلا حصہ دعا کا مغفرت ذنوب ہے گناہوں کی مغفرت تو کون انسان ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا کوئی بھی معصوم نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بڑے سے بڑا ولی تقی لیکن اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے صرف معصوم ذات انبیاء کی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور اگر کوئی ظاہری کوئی کمی پیشی کوئی یعنی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ لئے یغفر الکلّہ ما تقدم من ضمبک وما تخر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعزاز ملا کہ آپ کے پہلے سے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے معصوم ذات ہیں اور اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی لیکن کچھ اونچ نیچ ہے تو وہ بھی معاف فرما دی گئی اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اسطغفر اللہ کل یوم عین مرہ کہ روزانہ میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں ستر دفعہ علماء لغت نے لکھا ہے کہ ستّر کا جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے ہے یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صرف ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں کثرت استغفار فرما رہے ہیں بلکہ قرآن میں ان کو حکم ہے کہ وہ قرب فرور و تخیر کہ اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیجئے کہ رب بغفر اے رب میرے گناہوں کی مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو یہ استغفار کا حکم کیوں دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اب جیسے انسان نے وضو کیا ایک وضو نیک عمل ہے لیکن اس میں کچھ کمی ہو گئی نماز پڑھنے آیا تو نماز میں کچھ کمی ہو گئی تو اس کمی سے اس کمی کا تدارک اس کمی کی تلافی استغفار سے ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی شکل میں انسان کو ایک نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دے یعنی گناہ ایک نجاست ہے ایک گندگی ہے انم الخمر و المیسر ول انصاب مختلف گناہ گنائے اور فرمایا کہ یہ سارے گناہ رجس ہیں ناپاکی ہیں نجاست ہیں تو گناہ ایک نجاست ہے جب اللہ جب اللہ کے حضور انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ فرما صدق دل سے اخلاصِ نیت سے اللہ کے حضور عاجزی سے ندامت سے شرمندگی سے جب وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ فرما تو اللہ تبارک و تعالی اس کے یہ گناہ فرما دیتے ہیں تو جو اس سے گناہ ہوئے تھے توبہ کی برکت سے استغفار کی برکت سے وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے وہ گندگی پاکی سے بدل گئی تو استغفار سے اس نے مٹی کو سونا بنا لیا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ و آمنا سیات حسنات کہ جو شخص ایمان لایا اور توبہ کی اور نیک امال بجا لائے تو الحمد سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور سب نیک امال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے گناہوں کو حسنات سے بدل دیتے ہیں نیکیوں سے بدل دیتے ہیں تو انسان وضو کے دوران اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے تو اس مغفرت کا فائدہ کیا ہوا کہ جو انسان سے گناہ ہوئے تو ان گناہوں کی مغفرت ہو گئی اور مثال کے طور پر پچاس گنا ہوئے تو, تو پچاس گناہ پچاس نیکی اسے بدل گئے تو اس لیے انسان کو ہر ہر لمحے میں اللہ کا استغ... اللہ کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے بلکہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلا عمل جو فرماتے تھے وہ تین دفعہ فرماتے تھے استغ فرال استغ فرالہ استغف فرال سلام کے بعد یہ جملے ارشاد فرماتے تھے اب سوال یہ ہے کہ نماز تو ایک نیک عمل ہے نیک عمل کے بعد استغفار کے کیا مانے استغفار تو گناہوں کے بعد ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک کہ اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے آپ کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کیا آپ کی کی معرفت کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا یعنی آپ کی جو عبادت ہم نے کی اس میں کچھ کمی ہو گئی کچھ کوتاہی ہو گئی وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوا یا نماز میں خوشوخو نہیں رہا نماز میں ذہن کہیں اور چلا گیا گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گیا بازار میں چلا گیا تو پوری طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکا ہماری عبادتیں ایسی نہیں کہ آپ کی دربار میں پیش ہوں تو عبادت میں جو کمی کوتائی ہوئی تو اس پر استغفار ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور سے فرماتے تھے تو امت کو تلقین تھی کہ تم بھی نماز کے بعد تین دفعہ استغفار کہو اور استغفار کا مطلب کیا وہ بیان ہو گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے بعد دو کام کیا کرو پہلا کام کہ عبادت ختم ہونے کے بعد الحمد کہو دوسرا کام استغفار کرو کوئی بھی عبادت ہو تلاوت ہو ذکر ہو تسبیح ہو صدقہ ہو نماز ہو روزہ ہو کوئی بھی عبادت ہو تو اس جب وہ عبادت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد الحمد للہ کا ہو الحمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق دی اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ تلاوت نہ کر پاتے اگر آپ کی توفیق نہ ہوتے تو مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو پاتے کتنے ایسے انسان ہیں کہ جو صحت مند ہیں تندرست ہیں توانا ہیں لیکن مسجد کی طرف آنے کا ان کو دل نہیں کرتا کیا ہے کہ ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی تو آپ نے ہمیں توفیق دی اس عبادت کی تو اس اس پر آپ کا شکر بجا لاتے ہیں دوسرا عمل استغفار کرو استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کا سیگا کیوں کہ آپ کے عبادت کا جیسے حق تھا اس حق کو ہم ادا نہیں کر پائے تو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور یہ جو اللہ مغفلی ذمبی وضو کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اس میں ایک لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم ظاہری پاکی تو حاصل کر رہے ہو تم وضو کر رہے ہو تو وضو سے تمہارا چہرہ تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں صاف ستھرے ہو جائیں گے تمہارا چہرہ چمک جائے گا لیکن اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی کا بھی خیال کرو اپنی باطنی گندگی کی بھی فکر کرو اس باطنی گندگی کو بھی صاف کرو اپنے باطن کو پاک صاف کرو اور اللہ سے اپنی باطنی صفائی مانگو جو باطن گندہ ہو گیا ہے گناہوں سے دل پر جو گناہوں کے کالے نقطے پڑ گئے ہیں گناہوں سے دل سیاہ ہو گیا تو اس سیاہی کو زائل کراؤ مغفرت مانگو تو ظاہری طہارت بھی ہو رہی ہے اور باطنی تہارت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ کہو اے اللہ میرے گناہ معاف فرما تو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ امتی کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کا خیال کرو اور اس کا طریقہ یہ کہ اللہ سے وہ صفائی کراؤ دوسرا لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سنا تھا کہ وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا یعنی چاہے انسان اس کی توبہ کرائے یا نہ کرائے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے چہرہ دھویا تو آنکھوں کے زبان کے ناک کے کان کے سارے گناہ ثغیرہ معاف ہو گئے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے اور کبیرا گناہ کے لیے توبہ شرط ہے فرمایا کہ توبہ کرو وضو کے دوران ہی اللہ سے توبہ کرو اور توبہ کیا ہے یہ دعا پڑھو اللہ مغفرلی ذمبی تو جب انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما صغیرہ خود بخود معاف ہو رہے ہیں اور کبیرہ کی درخواست کر رہا ہے تو خود بخود کبیرہ گناہ بھی اس اس دعا سے معاف ہو جائیں گے تو دونوں گناہ ساتھ ساتھ معاف ہو جائیں گے تو یہ دوسرا لطیف نقطہ ہے کہ اللہ مفلی ذنبی جب اس نے یہ کہا تو اس کے کبیرا صغیرہ بھی معاف ہو گئے اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے یہ تو پہلا جملہ تھا کہ اللہ مغفرلی لی بھی اب دیکھیں اگر آپ وضو بے دھیانی سے کر رہے ہیں وضو بے توجہی سے کر رہے ہیں یا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا گپ شپ میں مصروف ہیں تو آپ یہ دعائیں کب مانگیں گے ان دعائیں کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی اپنے قبیرہ گناہوں کی معافی کیسے مانگیں گے تو اس لیے کہا کہ دنیا کی باتیں کرنا وضو کے دوران مکرو ہے ناپسندیدہ ہے وضو کے دوران اپنے گناہوں کی معافی کراؤ دوسرا جملہ فرمایا کہ وہ وس علی کہ مجھے گھر میں میرے گھر کی کشادگی فرما دیجئے میرے گھر میں کشادگی عطا فرما علماء نے لکھا ہے کہ کشادگی کی دو قسمیں ایک ظاہری کشادگی ایک باطنی کشادگی ظاہری کشادگی یہ کہ گھر بڑا ہو کمرے بڑے ہوں برآمدہ بڑا ہو صحن بڑا ہو ظاہری طور پر کشادہ ہو تو یہ ظاہری کشادگی ہے باطنی کشادگی یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو اس کو سکون نصیب ہو راحت نصیب ہو آرام ملے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بیوی بی بچوں کا طرز عمل گھر والوں کا طرز عمل اچھا نہیں ایسے رویے سے پیش آتے ہیں کہ انسان باہر سے ٹینشن میں آتا ہے یعنی مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو گھر میں آ کر وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو یہ یعنی گویا کہ اس کو باطنی کشادگی نہیں ملی تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا میں دونوں قسم کی کشادگیاں داخل ہیں کہ اللہ مجھے ظاہری کشادگی بھی عطا فرما اور باطنی کشادگی بھی عطا فرما قرآن کریم میں آتا ہے کہ واللہ لکم بیوتکم سکنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو جائے سکونت بنایا ہے کہ گھروں سے تمہیں آرام ملے گا تو آرام ملے گا یعنی باطنی کشادگی ملے بیوی بی بچوں کے بیوی بی کے بارے میں آتا ہے کہ و اللہ خلا و اللہ خلاسکن الہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے و جلا بین کمدتم و رحمت اور میاں بیوی بی کے درمیان رحمت ڈال دی اور محبت ڈال دی تو اگر میاں بیوی بی کے درمیان محبت ہے رحمت ہے ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے تو یہ باطنی کشادگی مل گئی تو دیکھیں وضو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ وہ وس علی فیداری کہ مجھے گھر میں کشادگی یاطافرما اور کشادگی دونوں قسم کی ظاہری بھی اور باطنی بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ چار چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامتیں ہیں نمبر ایک الزوجہ صالح نیک بیوی نمبر دو الجار الصالح نیک پڑوسی نمبر تین المرکب الصالح عمدہ سواری اچھی سواری نمبر پانچ البسکن الواسع کے بڑا گھر کشادہ گھر اور اسی کی جو الٹ ہیں انسان کی بدبختی ہے کہ بری بیوی ہے یا برا پڑوسی ہے یا اچھی گاڑی نہیں ہے یا چھوٹا چھوٹا گھر ہے تو یہ جو چار چیزیں ہیں جو بھی ذکر ہوئیں یہ انسان کی بد بختی ہیں من شقاوت المرٮٔ اربا اور من سہادت اللمرٮٔ ازوجا الصالح, صحجار الصح المرکب الص اور سعت المسکن کے بڑا گھر بعض بعض روایات میں آتا ہے المرکب الحنی کے آرام دہ سواری اور بعض میں اچھی سواری تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ شہادت مندی ہے اور ان کی ضد بد بختی اور شقاوت ہے تو دوسرا جملہ فرمایا وسی علی فی داری تیسرا جملہ وبارکلی فی رزقی کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما رزق جو ہے وسیع معنی میں صرف پیسے مال و دولت یہ رزق نہیں ہے بلکہ یہ بھی رزق ہے اور گھر میں یا آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں اوڑھنے پہننے کا سامان ہے گھر کا سازو سامان ہے بینک بیلنس ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کا رزق ہے اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں اضافہ نہیں کا کہ میرے رزق کو بڑھا دے علم کے بارے میں فرمایا کہ رب زدنی علما میرے علم کو بڑھا دے رزق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ رزق بڑھا دے بلکہ فرمایا کہ رزق میں برکت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ بینک بیلنس تو بہت ہے لیکن اس سے سکون نہیں راحت نہیں آرام نہیں بلکہ مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں تو یہ رزق میں برکت نہ ہوئی صرف مال و دولت کا بڑھ جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے قرآن میں آتا ہے کہ وہ لذہ تل و افسوس ہے اس کافر کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتا ہے ہمزہ مزا تانے دیتا ہے لمزہ دوسروں کی ایب جوئی کرتا ہے اس میں یہ ایب ہے فلاں میں یہ آب ہے فلاں میں یہ ایب ہے دوسروں کی آب جوئی کرتا ہے الذی جمع مالا کہ جو مال و دولت کو جمع کرتا ہے وہ اور پھر اس کو گنتا ہے کہ آج لاکھ ہو گیا کل دو لاکھ ہو گیا آج کروڑ ہو گیا کل دو کروڑ ہو گیا اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے تو گویا کہ گننا اور مال و دولت میں اضافہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اگر اضافہ برکت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن صرف بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں اور کافروں کی عادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو مضمت میں بیان کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں خلاصہ ہی یہ ہے کہ رزق میں برکت ہونی چاہیے یہ ایک دعا تھی جو آپ درمیان میں فرماتے تھے آخر میں آپ تین چار دعائیں فرماتے تھے ان میں سے ایک دعا آپ یہ پڑھتے تھے اشد اللہ الحلّ و انََََََََََََََََََََ محمدَن ابدہ رسولو اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ارشد اللہ اللہ وحدہ اللہ شری لا و اشد ان محمد ان آبدہ رسولو اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے کامل طریقے سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہ فتحت لہو اب واب جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں یدخلوغا منع ہاشا کہ جس سے داخل ہونا چاہے داخل ہو داخل تو ایک ہی سے ہوگا لیکن ایک اعزاز اور اکرام کی صورت ہے کہ آٹھوں دروازے ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہوں گے بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور اس کی مرضی ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو اس دروازے سے داخل ہو کہ اعزاز کی صورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شا... میرے امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے کہیں گے کہ اے فلاں ہم م... میرے مجھ سے داخل ہو یعنی باب ال ہوگا کہ ذکر والوں کے لیے خاص دروازے وہاں سے داخل ہو باب الران ہے روزہ دارے وہاں سے داخل ہوں گے تو وہ آواز دے گا کہ اے روزہ داروں آؤ اس دروازے سے داخل ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو آٹھوں کے آٹھوں دروازے بلائیں گے فرمایا کہ ہاں ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو کہ جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے حضرت ابو بکر صدیق کو آواز دیں گے تو وضو کی بھی ایک فضیلت ہے کہ آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور جس سے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو یہ ایک دعا ہو گئی دوسری دعا اللّہ جالی من طوابینہ وجعلنی من المترین کہ اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور جو کوشش کر کے پاکی صفائی حاصل کرتے ہیں ان میں سے بنا دے تیسری دعا سبحان اک اللہ وبحمد اشد اللّہ اللہ اللہ انتغفر و کا و و یہ تین دعائیں آپ آخر میں فرماتے تھے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان وضو کے جتنے سنن اور مستحبات ہیں ان کو بجا لائے شروع میں بسم اللہ پڑھے درمیان میں یہ دعا پڑھے اللہ مغفر علی رمبی و وس علی فیداری و بارک فیرز کی اور اس کی جو تشریح بیان ہوئی اس تشریح کو استحظار کے ساتھ یا دہانی کے ساتھ مانگے تو انسان جتنی نیتوں کے ساتھ مانگے گا اتنا ملے گا اور آخر میں یہ دعا پڑھے تو یہ اس کو فضائل نصیب ہوں گے اور پھر جو اس کی نماز ہوگی نماز کے کتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب ایک نافل ہوں گے یعنی زائد چیز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ الحمد